رب والسلام على أما بعد فأعوذ اللہ الرحمن والسلام عليك يا رسول حبیب اللہ علی قیا نبی اللہ نور اللہ غدر الشریعیہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر میں ایک مرتبہ دروشری شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں دروشری پڑھنا واجب خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنیں اگر ایک مجلس میں سو بار ذکر آئے تو ہر بار درو شریف پڑھنا چاہیے اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے تو کاش فضول گوئی سے ہماری جان چھوٹ جائے یہ بری عادت ہماری نکل جائے اور ہمارے لب پر ذکر و درود و سلام رہے کاش ہر دم میری زباں پر درود و سلام ہو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحمد مدنی چینل کے ناظرین رحمتیں اور برکتیں لٹانے والا عظیم الشان مہینہ ماہ رمضان اس میں ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش کا سامان ہے گیارہ ماہ کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے انتیس یا تیس دن کے لیے تو کاش خواب غفلت سے جاگ کر اس مہینے کی ہم زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں توقیر کریں نمازیں پڑھیں روزے رکھیں تلاوت کریں ذکر و ازکار درود و سلام تراوی حمد و نعت و منقبت شباریاں کریں رب کی یاد کریں تراویاں پڑھیں سرات و تصویر پڑھیں رب کی بارگاہ میں گناہوں پر روئیں معافیاں مانگیں توبہ کریں اس سے جہنم سے اماں مانگیں جنت کی طلب کریں اس سے اس کی محبت مانگیں اس کے محبوب کی محبت مانگیں ایمان پر خاتمہ مانگیں توبہ استغفار کریں کاشی جو مسلمان اس ماہ کا احترام کرتے ہیں بڑی خوش نصیب ہے احترام رمضان کی برکت سے ایک نان مسلم غیر مسلم کو ایمان کی دولت مل گئی جی جہاں ہاں ایمان کی دولت ہے یہ اور ڈالر اور یہ رینٹ اور ریال درم و دینار یہی دولت ہے سونا چاندی یہی دولت ہے سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے فیضانی رمضان عمیر علیہ سنت کی بہت پیاری تصنیف ہے اور ماہ رمضان کے متعلق معلومات ہیں فضائل بھی مسائل بھی اس کے صفحہ نمبر نو سو نو پر آپ نقل کرتے ہیں بخارا میں یہ شہر کا نام ہے ایک غیر مسلم رہتا ایک مرتبہ رمضان میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا تو اس غیر مسلم کہ بیٹے نے کوئی چیز الانی یا کلم کھلا کھانی شروع کر دی جب باپ نے دیکھا غیر مسلم تھا کہ رمضان میں بیٹا مسلمانوں کے بازار میں کھا رہا ہے تو زوردار تماچا رسید کیا ڈانٹا تجھے رمضان میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے شرمیاں آتی باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا کہ بجان آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں اس مبارک مہینے کی بے حرمت ہی نہیں کرتا کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا موت تو آ مسلمان مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی نیک کو بھی بد کو بھی مرد کو بھی عورت کی سب کے لیے موت ہے مرد عورت سب کو موت آئے گی کوئی نہیں موت سے بچ سکتا اب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے اب دیکھنے والے نے حیرت سے پوچھا تو تو غیر مسلم تھا جنت میں کیسے آ گیا یاد رکھیے جنت صرف مسلمانوں کے لیے غیر مسلم کے لیے نہیں ہے بر وہ کہنے لگا واقعی میں غیر مسلم تھا لیکن جب موت کا وقت آیا اللہ تعالی نے رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور مرنے کے بعد مجھے جنت عطا فرما دی اللہ جب کہا اس سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں تیری رحمت کے لیے شامل گناہ میں ہوں کی رحمت نہ گھبرا مول کی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوئے ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو ماہ رمضان مبارک کی تعظیم کی بدولت ایک غیر مسلم کو دولت ایمان مل گئی جنت میں مل گئی اور وہ مسلمان جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے یار کرمی بہت ہی روزے کیسے رکھے ہیں بھائی اور پھر چوری اور سینا زوری سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں پان کھا رہے ہیں گٹکے کھا رہے ہیں مین پوریاں کھا رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں بڑے نڈر اور بے باک ہو کر گھوم رہے پھر رہے سرے عام شربت پی رہے بریانیاں سموسے چڑھا رہے ہیں اور بعض بے وہ بیچارے اور طرح طرح کے گناوں میں لگے ہوئے ہیں فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں, گانے باجے سن رہے ہیں برائیوں سے باز نہیں آتے اللہ تو انہیں سنجیدگی کے ساتھ موت کو یاد کرنا چاہیے قبر و حشر کے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ماہ رمضان کی ناقدری اور اس کی پاکیزگی پامال کرنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا کر دیے گئے استقفراللہ جہنم کا عذاب ہو گیا تو ہمارا نرم و نازک جسم اللہ تبارہ کا تعالی کے عذاب کو کیسے سہ سکے گا استفر اللہ ایک شخص نے ماہ رمضان کی بے حرمتی کی اس کا عبرت ناک واقعہ بھی سن لیجئے جی امین سنت نے فیضان رمضان میں لکھا کہ مولا مشکل کشا کر رم اللہ تعالی وضحاء الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ موجودہ عراق کا شہر کفے کے قبرستان تو لے گئے تو وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی آپ کو یہ خواہش ہوئی کہ اس تازہ قبر کے حالات معلوم کرو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ عزا وجل اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کے اور مردے کے درمیان جو پردے تھے اٹھا دیے گئے اب ایک بھیا منظر تھا مردہ آگ کی لپیٹ میں تھا اور رو رہا تھا فریاد کر رہا تھا یا علی اناغری خن فناری ہری خن فنار اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں آگ میں جل رہا ہوں اب قبر کا دہشت ناگ منظر مردے کی دردناک پکار حیدر کرار کر رم اللہ تعلی کریم بھی قرار ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے آجی کے ساتھ آپ نے میت کی بخشش کے لیے درخواست کی غیب سے آواز آئی اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا دن کو روزہ رکھتا راتوں کو گناہ میں مبتلا ہو جاتا مستفر اللہ مولا مشکل کشاہ علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وضح الکریم سن کر رنجیدہ ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے رو رو کر عرض کی یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے میرے مالک تو مجھے اس کے سامنے رسوانہ فرما اس کی بے بسی پر رحم فرما اس بچارے کی بخش کر مولا علی مشکل کشا کر اللہ تعالی الکریم رو رو کر مناجات فرما رہے تھے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا آواز آئی علی ہم نے تمہاری اداسی کے سبب اسے بخش دیا چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا مدی چینل کے ناظرین جو ماہ رمضان کی تعظیم کرنے کے بجائے بے خرمتی کرتے ہیں اللہ کے غضب سے بے پرواہ ہو کر گناہوں میں مشغول رہتے ہیں وہ اللہ سے ڈرے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض نہ رکھا زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے اشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کو پایا اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص بدبخت ہے جس نے اپنے والدین والد اور والدہ کو والدین کہتے ہیں یا اس میں سے کسی ایک کو پایا مگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ بھی بدبخت ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی بدبخت ہے دو جہاں کی مت ملتی ہے رکھتا چلن کے ناظرین نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہم سارے روزے رکھیں گے سارے نماز تناویخ ادا کریں گے خوب کثرت سے تلاوت کریں گے درود و سلام پڑیں گے انشاءاللہ اللہ تحجد پڑیں گے شراک چاشت پڑیں گے صدقہ و خیرات کریں گے خوب خوب خوب عبادات بجا لائیں گے سچے دل سے گناہوں سے تائب ہوں گے اور گناہوں سے توبہ تو ہاتھ و ہاتھ ہی کر لینی چاہئیں استطف اللہ استقفر اللہ استقفراللہ استطفر اللہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اللہ ہمیں ماہ رمضان کی تعظیم نصیب فرمائے ماہر رمضان کی بےعدی اور بے حرمتی سے بچائے